یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسا قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑناؤ رکھی